رمضان شریف میں اپنے عزیز کے انتقال کی خبر سن کر کسی نے روزہ توڑ دیا اور یہ نیت کی کہ اس کے بدلے میں روزہ بعد میں رکھ دیا جائے گا بعد میں پتا چلا کہ اس طرح کرنے سے لگاتار دو ماروزے رکھنے پڑیں گے اس کے بارے دیکھ. میں بتائیے دیکھیے بغیر کسی عوارض روزے کو توڑنا سخت گنا ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے ایک تو روزے کا بدل ایک روزہ تو ہے ہی اور دو مہینے کے پہے در پہ اسے روزے رکھنے ہوں گے اگر اس نے تیس اکتیس بتیس پینتیس رکھ لی اور ایک ناگا ہو گیا تب اس کو پھر دوبارہ سے رکھنے ہوں گے البتہ اگر خاتون نے روزہ توڑا تو خاتون کے جو آوارز نسوانی آئیں وہ اس پر معاف وہ اس کو منا کر کے پھر وہ روزے رکھ سکتی تو اس کو اکسٹھ روزے رکھنے ہوں گے ایک تو روزے روزے کا بدن اور ساٹھ روزے جو ہیں وہ کفارے کے یہ کس کے لیے کہ جو واقعی روزہ رکھ سکتا کسی ایسے آدمی نے روزہ توڑا جو بالکل ضعیف ہے کمزور ہے یا بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں ایک روزے کا ایوز سوا دو سے آٹے کی قیمت جو ہے اس کا فدیہ یہ ادا کرے گا اور یہ بھی سن آپ ہمارے علماء نے لکھا حادی سے مقدسہ سے ماخوذ ہے کسی آدمی نے کوئی فرض روزہ چھوڑا یا توڑا اس کی فضیلت اتنی ہے روزہ رکھنے کے رمضان میں کہ ٹھیک ہے قضا سے ادا ہو جائے گا کفارے سے بھی گناہ تو آپ کے ذمے ساکت ہو گئے لیکن علماء فرماتے ہیں پوری زندگی بھی وہ روزے رکھ لے تو وہ ثواب نہیں پائے گا جو رمدان کے روزے کا تھا جی